یا ایو الدینہ آمنو اے ایمان والو دن کم الدینہ ملک ایمان کم ودینہ لم یب لوغ لو علم من کم سلاسا مرات جب پیچھے وہ آیت گریمہ نازل ہوئی کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ اب کیا ہونے لگا کہ نوکر غلام کنیزے اور بچے بار بار گھر میں آتے جاتے اور بار بار وہ دستک دیتے سلام کرتے اور آنے کی اجازت لیتے اب چونکہ ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا تو بار بار اجازت یہ طلب کرنا اور اجازت دینا ایک بڑا مشکل امر ہو گیا تو شریعت نے آسانی دی کہ غلام کنیزیں نوکر چاکر اور ایسے بچے کہ جو ابھی دس سال کی عمر تک نہیں پہنچے جن میں وہ عورتوں کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے وہ بغیر اجازت آ سکتے ہیں مگر تین وقتوں میں ان کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے فرما اے ایمان والوں تمہارے غلام کنیز اور وہ بچے جو ابھی سمجھداری تک نہیں پہنچے تین وقتوں میں ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے من قبل سلاط الفجر فجر کی نماز سے پہلے وہ حین تدعنا سیاہ بکم مین وحی اور وہ وقت جب دوپہر کے وقت تم اپنے زائد کپڑوں کو اتار کر آرام کرتے ہو مثلاً اتار کر آدمی بنیاان پہن کر مثال کے طور پہ گھر میں دوپہر میں سو رہا ہے تو کوئی بغیر اجازت آ جائے چاہے وہ غلام ہو چاہے کنیز ہو چاہے نوکر ہو بڑا عجیب سا لگتا ہے ہی نہ تازا نا جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو یہاں اس سے مراد ہے اوپر کے زائد کپڑے جس کی مثال ہم نے یہ دی جیسے کمیز اتار کر بنیان پہن لینا من ضوی رتی دوپہر کے وقت ممیم بعد سلاطل العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد ان تین وقتوں میں بچوں کو اور نوکر چاکر کو بھی اجازت لے کر داخل ہونا ضروری ہے سلاس و رات یہ تین اوقات تمہاری شرم کے اوقات ہیں شرم سے بنا دیئے ہے کہ انسان جب آرام کر رہا ہوتا ہے اس کا لیٹنے کا اسٹائل کبھی کبھی چادر اوپر نہیں ہوتی نیند میں ہے تو ایسی حالت میں کوئی دیکھے اسے شرم آتی ہے تو با حیا با شرم لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لئی سلیکم ولا علیہ جناحم باد ان تین وقتوں کے علاوہ وہ آ جائیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں یعنی بغیر اجازت وہ غلام کنیزیں اور بچے آ سکتے ہیں ان کا آنا جانا تم پر بہت زیادہ ہے اس لیے یہ آسانی دی گئی کزال اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے وہ اللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے ایک کانسیپٹ اسلام میں یاد رکھ لیں کہ جب بچے سمجھداری کو پہنچ جائیں جس کی عمر موجودہ دور میں دس سال ہے اس کے بعد عورت کے لیے اس بچے سے یعنی جو نامحرم عورت ہے اس کے لیے یہ جس کے لیے بچہ نامحرم ہے اس کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے وہ ادا بلغل اطفالمن کم العلوم اور جب تمہارے بچے سمجھداری کو پہنچ جائیں فل یستا کمستا مین قبل تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسا کہ ان سے ان کے علاوہ یا ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب دس سال کے بچے ہو جائیں تو وہ بھی کبھی بھی کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں کہ عورت یا مرد نہ جانے کس حالت میں ہو تو چاہے ان کا پردہ ہو یا نہ ہو اپنی ماں کے پاس اپنے والد کے پاس اپنے بھائی کے پاس بھی جائیں تو دروازے پہ دستک دے کر جائیں کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کنڈی لگانا بھول جاتا ہے اور وہ کپڑے تبدیل کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ماں گھر میں تو کیا میں بھی دستک دے کر جاؤں اور اجازت طلب کر کے جاؤں تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں لباس تبدیل کر رہی اور اس عالم میں تم چلے گئے تو کیا تم یہ منظر دیکھنا پسند کرو گے یعنی شرم و حیا اور احتیاط یہ شریعت نے لازم قرار دیا کدال کا اسی طرح یوبین اللہ آیا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان باتوں میں بظاہر یہ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و بالا بیان کر رہا ہے وہ خالق کائنات ہے بظاہر یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہیں کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے والقواعد جب یہ کہا گیا کہ عورتیں وہ پردہ کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں تو بہت زیادہ بوڑھی عورتیں جن کی عمر ستر سال سے اوپر ہو ان کے لیے اپنے پردے کا ہر وقت خیال کرنا مشکل ہو جاتا کیونکہ ایک تو کان سے وہ کم سنے اور ایک نگاہ سے وہ کم دیکھے کوئی مرد آ رہا ہے بس وقت توجہ نہ ہوتی تو شریعتیں آسانی پیدا کی ولقوا اور بوڑھی عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہیں منسائی من عورتیں لا يرجون نکاحن اب وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں یعنی اس قدر زیادہ بوڑھی ہے جس کی عمر مفسرین نے ساٹھ برس یا ستر سال سے اوپر لکھی فلئی علیہ ہند ان پر کوئی گنا نہیں دانہ سیاہ بہنہ وہ اپنے زائد کپڑوں کو ہٹا لیں یعنی اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں وہ لیکن سر کے بال پھر بھی وہ نامحرم مردوں کے سامنے چھپائیں غیر نا اپنی زینت کے اظہار کے بغیر یعنی وہ بوڑھی عورت بھی اگر چہرے پر زیور پہنتی ہے یا کاجل لگاتی ہے یا میک اپ کرتی ہے تو پھر اسے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے سادہ چہرہ ہو اور چہرے پر جھڑیاں پڑ گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے وہ اگر وہ چہرے کو کھول کر نا محرم مرد کے سامنے کبھی آ جائے تو اسے گنا نہیں ہوگا وہ اللہ اکبر فرمایا اگر اس سے بھی بچ جائیں تو بہت بہتر ہے اگر یہ بوڑھی عورتیں بھی پردہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے وہ اللہ سمیع عالیم اور عَلَى اللہ سننے والا علم والا ہے لئی سال الاما رجن اندھے پر کوئی حرج نہیں ولا آلل آرجی ہے اور لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ولا آلل مریض ہے اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں ولا اعلی انفوسی اور نہ تم پر کوئی حرج ہے انتا کلو ممبیوتی کم کہ تم اپنے گھر میں کھانا کھاؤ مراد یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کھانے کے وقت چلا جانا اور بار بار کھانے وقت پہنچ جانا یہ مایوس سمجھا گیا لیکن اب اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر تم اگر کھانے کے لیے چلے بھی جاؤ بلکہ خود کھانے کا مطالبہ بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں تو ان میں سے پہلے تو معذور ہیں بیمار ہیں کہ وہ اگر کھانے کا مطالبہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں اسی طرح ہم اپنے گھر میں جا کر کھانے کا مطالبہ کریں کوئی حرج نہیں یہ تمہارے باپ دادا کے گھر ہوں اوبیوتی او مہات اکم یا تمہاری ماؤں کے گھر ہو اوبیوتی اخوان اکم یا تمہارے بھائی کے گھر ہوں اوبیودی اخوات اکم یا تمہاری بہن کے گھر ہو اوبیوتی امام ایکم یا تمہارے چچا کا گھر ہو یا تایا کا گھر ہو اور پھر زمانہ تو بہن کے گھر پر جا کر کھانا کھانا نادان لوگ مایوب سمجھتے ہیں حالانکہ شریعت نے اسے کوئی ایب قرار نہیں دیا تو یہ ہندوانہ رسومات ہے اوبیوتی امام کم یا اپنے چچا کے گھر پر اوبیوتی امات کم یا پھوپھی کا گھر اوبیوتی اخوال کم یا مامو کے گھر اوبیوتی خالات کم یا خالہ کے گھر یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جنتی گھرانہ ہو اور ایسی محبتیں ہوں اب تو یہ حالات ہیں کہ خالہ کے گھر بھی روز جائیں تو خالہ بھی ناراض ہو جائے گی او ماں ملک تم یا وہ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں ان چابیوں کے مالک ہو وہ تمہارا ہی گھر ہے ایک گھر تمہارا ہے یا دوسرا گھر وہ تمہارا ایکسٹرا ہے وہاں تم اگر تالا کھول کر وہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ کوئی حرج نہیں او صدیقی یا تمہارے دوست کا گھر آج کل کے دوست تو ناراض ہو جائیں گے مراد ہے وہ دوست جو حقیقی دوست ہو کہ جس میں تکلفات نہ ہوں دوست کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس کے گھر پر دوست آ جائے اور کوئی چیز کا مطالبہ کر لے تو وہ خوش ہو جائے ایک بزرگ تھے وہ اپنے گھر پر آئے امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں ان کی کنیز نے کہا کہ آپ کے ایک دوست آئے تھے اور انہوں نے کچھ مجھ سے مال مانگا تو میں نے کہا وہ تو ہیں نہیں تو مجھے بہت ضرورت ہے تو میں نے وہ مال نکال کر کچھ رقم انہیں دے دی اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ کہا کہ اے کنیز تو آج میری غلامی سے آزاد ہے لئی سعلی تم جناح انتا جمیان او اشتا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ تو الگ الگ پلیٹوں میں بھی کھا سکتے ہیں اور ایک تھال میں بھی کھا سکتے ہیں مگر جب مل کر کھایا جائے تو برکت زیادہ ہوتی ہے فَإِذَا دخل بُيُوتًا بوتن پھر جب تم گھروں میں داخل ہو فصل تو تم سلام کرو الا ان اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو سلام کرو تحیتن تاہیتم من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے مبارکتا بتا یہ السلام علیکم کہنا یہ مبارک بھی ہے اور طیبہ پاکیزہ بھی ہے سلام عام کرنا چاہیے جو بھی گھر میں داخل ہو جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام بلند آواز سے کریں یہ نہیں کہ آپ پورے دن میں ایک ہی سلام کریں جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں جب بھی جس سے ملاقات ہو بات کرنے سے پہلے سلام کرنا یہ سنت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے السلام علیکم ایوہن نبی کہے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اتنا مال عطا فرمائے گا کہ کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا ایک صحابی رسول نے عرض کی تھی کہ میں غریب ہوں محتاج ہوں تو حضور نے یہ وظیفہ انہیں بتایا تو وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ وہ اپنے محلے میں مال تقسیم کرتے تھے لیکن پھر بھی مال کے ڈھیر لگ جاتے تھے کدالی اسی طرح الله اللہ تعالیٰ تمہیں آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو عقل رکھو اللہ رب العالمین سور نور کے صدقے میں نور سے ہم سب کو منور فرمائے یہ وزیبہ پھر سماعت کر لیجئے پھر میں داخل ہوں کہیں السلام علیکم و اللہ پھر کہیں السلام علیکم علیہ نبی السلام علیکم ائن نبی ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو السلام علیکم ائنبی و رحمۃ اللہ وبرکات ہوں پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص آحٹ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ اور گھر میں جب پاؤں رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں اگر گھر کا ہر فرد یہ عمل کرے گا پھیلو جادو ٹونے بے برکتی ناچاکیاں سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور ان اللہ گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے